جب دس طریق کی صبح فجر کی نماز آپ مزلفہ میں پڑھ لیں مزلفہ میں دعائیں کر لیں اور خوب روشنی ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے آپ مزلفہ سے مینا کی جانب روانہ ہو جائیں یہ ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سنت اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ لوگ جو معذور ہیں عورتیں بچے یا بیمار یا جن کے ساتھ عورتیں یا بچے ہیں یا بیمار ہیں تو ایسے لوگ رات کو چاند غروب ہونے کے بعد چاند ڈوبنے کے بعد مزرفا سے منا آ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک بھائی نے کل سوال کیا بھی تھا کہ کنکریاں کہاں سے لی جائیں گی کیوں میرے بھائی کہاں سے لی جائیں گی جی کہیں سے بھی کنکریاں آپ لے سکتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے مزلفا سے مینا کی طرف جاتے ہوئے راستے سے کنکریاں لی ہیں کہاں سے لی ہیں یا تو مزلفا کے بالکل آخر سے لی ہیں یا مینا سے پہلے جو وادی محسر آتی ہے وہاں سے لی ہیں برال آپ کہیں سے بھی میرے بھائی کنکریاں لے سکتے ہیں اور نبی علی السلاۃ وسلام نے پہلے دن, پہلے دن ہی کی کنکریاں لی ہیں سارے دنوں کی کنکریاں ایک بار جمع نہیں کی آپ کر سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن یہ سوچنا کہ ساری کنکریاں مزلفا سے لینا ضروری ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کنکریاں میرے بھائی آپ راستے سے لے لیں گے جب وادی محثر آئے گی جو منا سے کچھ پہلے آتی ہے مزلفہ اور منا کے درمیان تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا تو یہاں تھوڑا سا تیر چلنا ہے پھر آپ منا میں داخل ہو جائیں گے مینا میں پہنچ کے آپ کنکریاں ماریں گے ہر کنکری مارتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں گے کنکری بہتر یہ ہے کہ آپ اس انداز سے ماریں کہ آپ کی دائیں سائڈ پہ مسجد خیف ہو اور آپ کی بائیں سائڈ پہ مکہ ہو سات کنکریاں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی اپنے چچا کے بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آپ کو کنکریاں پکڑائیں آپ کو کنکریاں دی گئیں تو وہ چنوں کے دانوں کے برابر تھیں آپ نے کنکریاں اٹھا کے لوگوں سے کہا کہ ایسی کنکریاں مارنی ہیں اور دین میں غلوب سے مبالغہ سے حد سے تجاوز کرنے سے بچنا تم سے پہلی قوم مبالغہ کی وجہ سے غلوب کی وجہ سے حد کو تجاوز کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور معذت کے ساتھ میرے اردو بولنے والے بھائی جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں مبالغہ پایا جاتا ہے اگر کنکریاں مارنے کی نوبت پیش آئے گی تو شیطان سم کے جوتے مارنا شروع کر دیں گے اینٹے مارنا شروع کر دیں گے اگر مدینہ کی شان بیان کرنے کی باری آئے گی تو جنت سے جا ملائیں گے نبی علیہ السلاط و اسلام کے بارے میں نعتیہ کلمات کہنے کی باری آئے گی تو اس میں ایسے کفری چرکیا کلمات داخل کر دیں گے کہ نبی علیہ السلاط و اسلام کو اللہ والا مقام دینا شروع کر دیں گے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو اس لیے نبی علیہ السلاط و اسلام کیا فرما رہے ہیں خود اپنے بارے بھی میں آپ نے کہا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے کہا تھا لا تو میرے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا مبالغہ نہ کرنا میرے بارے میں مبالغے سے کام لانے لا لینا ابن مریم جیسے عیسائیوں نے اشارے سلاۃ اسلام کے معاملے میں کیا اِنَّمَا انا ابد میں ایک بندہ ہوں میرے بارے میں کہا کرو عبد اللہ رسول کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں پہلے آپ نے اپنے اوپر کیا لفظ بولا بندے کا پھر کہا ہے رسول تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندر اللہ کا رسول ہوں میرے بارے میں یہی کہو اور میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا لیکن اردو کی ناتیں آپ اٹھا لیں اسی فیصد نوے فیصد ناطے ایسی ہیں جن میں ناطے بنانے والوں میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون ہے جو آپ کے بارے میں زیادہ ایسے کلمات کہے گا جن میں وہ چیزیں پائی جائیں گی جو شریعت کے خلاف ہوں گی کسی میرے بھائی مبالغہ نہیں کرنا تو آپ نے کیا کہا ایسے پتھر مارنے ہیں ایسی کنکریاں مارنی ہیں جو چنے کے دانے کے برابر ہوں اس سے بڑے پتھر وغیرہ نہیں مارنے جس کو آپ مارنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے شیطان ہے جی یہی سے سارا کام خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ شیطان ہے میرے بھائی ایک نشانی ہے اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کنکریاں مارنی ہیں تو ہم نے اس کو کنکنیاں مارنی ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ یہ شیطان ہے اور پھر اینٹے مارنا جوتے مارنا تو وہاں پہ شیتان ہمارے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے مار رہے ہو میری پیروی کر رہے ہو تمہارے نبی نے کہا تھا مبالغہ نہ کرنا غلوب نہ کرنا جوتے مار کے میری بات مار رہے ہو اس لیے میرے بھائی نے ایسا کام نہیں کرنا کنکنیاں مارنی ہے یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہا ہوں تو سات کنکریاں آپ ماریں گے اور اس کے بعد کتنی دیر تک ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے جی پہلے دن نہیں کریں گے اللہ آپ کو خیر دے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کو نبی علیہ السلاۃ و اسلام کی احادیث کے اوپر باریک بینی سے عمل کرنے کی توفیق نہیت فرمائی تو پہلے دن جب آپ جمرے کو کنکریاں ماریں گے دعا نہیں کریں گے کیونکہ بڑے جمرے کو پہلے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں اور بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا آپ کی حدیث سے ثابت نہیں ہے سات کنکریاں آپ نے مار لی اس کے بعد سنیہ طریقہ کیا ہے کیا کریں گے آپ قربانی کریں گے اگر خود کر سکیں بہت اچھی بات ہے لیکن کہاں کریں گے فون کر کے پاکستان میں کروا دیں کیا خیال ہے نہیں نہیں کہاں پہ ہوگی قربانی ہاں جی مکہ میں ہوگی حرم میں ہوگی منا میں ہوگی ٹھیک ہے میرے بھائی تیسری بات اگر خود آپ نہ مار سکیں پھر آپ کسی ایسے آدمی کو اپنا وکیل بنائیں جس کے اوپر آپ کو یقین ہو اعتماد ہو کہ قربانی کرے گا اور میرے نزدیک سب سے بہتر اس معاملے میں اسلامی بینک ہے کون ہے میرے بھائیو اسلامی بینک تو اسلامی بینک آپ کا بہترین وکیل ہے اس کا کوپن آپ خرید لیں اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے نبی علیہ السلاحت وسلام نے کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور آخری کنکری مارنے تک آپ تلبیہ کہتے رہے اور جب آخری کنکری مار لی تو تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو گیا جب آپ دس طریق کو کنکریاں مار لیں گے اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ السلاحت و اسلام نے قربانیاں کی آپ نے کتنی قربانیاں کی ہوں گی سو دیکھا نبی علیہ السلام کی سخاوت کو اور آپ کی بہادری کو ہم نے ایک بکرا ضیبا کرنا ہو پورے گھر کو پورے محلے کو اکٹھا کر لیتے ہیں مدد کے لیے ایسے ہی ہے میرے بھائی اور نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سو اونٹ کیے ہیں تریسٹ اپنے ہاتھ سے کیے ہیں تریسٹ اپنے ہاتھ سے کیے ہیں اور باقی سینتیس اونٹ سی کرنے کے لیے کس کی ڈیوٹی لگائی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا آپ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر اونٹ میں سے کچھ گوشت لیا گیا اور ایک ہنڈیا میں گوشت پکایا گیا آپ نے گوشت بھی کھایا شوربا بھی دیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر آپ عمل کر سکیں تو اچھی بات ہے اگر کہ اس زمانے میں اس کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں رہا تو بہرحال نبی علیہ السلاط اسلام کا طریقہ اور سنت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو نبی علیہ السلاط و نے میرے بھائیوں سو اون کیے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلاط اسلام نے بال منڈوائے ہیں اور نبی علیہ السلام نے بال جب منڈوائے تو جو آپ کے بال مونڈ رہا تھا اس سے آپ نے کہا کہ میری دائیں سہر سے مونڈو اس لیے سننا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بال مونڈے جا رہے ہیں اس کی دائیں جانب ہو سننا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بال مونڈے جا رہے ہیں اس کی دائیں جانب ہو جو بال مونڈ رہا ہے اس کی نہیں نبی علیہ سلاد اسلام نے اس کے بعد اپنے بال لوگوں میں تقسیم کر دیے تو آج پھر کس کے بال تقسیم کرنے ہیں جی کوئی ایسا ہے جس کی حیثیت ہو یہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے بال بابرکتوں تقسیم کیے جائیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے نبی علیہ سلاد و سلام کے بعد نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے بال تقسیم ہوئے صحابہ کلام نے ادب و احترام سے پاس رکھے انہیں بابرکت جانا اللہ کی قسم آج بھی اگر یقین ہو جائے آپ کا کوئی بال ہے اور ہمارا ہاتھ لگ سکتا ہے بوسا دینے کا موقع مل سکتا ہے بڑے پیار سے بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے اسے بوسا دیں گے ہاتھ لگائیں گے لیکن جیلی بالوں کو چومنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں دوسری بات کہ نبی علیہ اللہ اسلام کے بعد جو معاملہ صحابہ اکرام نے آپ کے بالوں کے ساتھ کیا انہوں نے ابو بکر صدیق ردی والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جناب فاروق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جناب عثمان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ ان کے پسینے کو ان کے بالوں کو ان کے جسم کے کسی حصے کو ان کے لباس کو بابرکت جانا گیا ہو ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کے بعد یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس لیے اپنے اپنے بزرگ بنا کے ان کو بابرکت جاننا اور ان کے بالوں کو ان کے پسینوں کو ان کے ٹیشوز کو ان کے پاؤں کو بابرکت جاننا میرے بھائیو قرآن و حدیث کے خلاف ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ اعزاز صرف نبی علیہ السلاط والسلام کو تھا کبھی کبھی میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب ہم اللہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں اللہ کی صفات کی بات کرتے ہیں کئی لوگ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کو برابر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم نبی علیہ الصلاط اسلام کے حقوق کی بات کرتے ہیں کئی لوگ بزرگوں کو سامنے لے آتے ہیں بھی کیا ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے کسی اور کو برابر میں لایا جائے اور جب نبی علیہ اسلام کا نمبر آئے آپ کا مقام آئے آپ کی شان بیان کی جائے تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے میرے بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کو اس کا حق دیجیے تو برحال یہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کو ازاد حاصل ہے اس کے بعد میرے بھائیو آپ مکہ تشریف لائے اور آپ اس وقت حلال ہو چکے تھے جسے کہتے ہیں حلال اصغر آپ ابتدائی طور پہ ہلال ہو چکے تھے یعنی کہ بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی میرے بھائی جب آپ کنکریاں بار مار لیں بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں تو تب بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے اس لیے آپ اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں جناب عائشہ ردی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو طواف کرنے سے پہلے پہلے خوشبو لگائی تو میرے بھائی نبی علیہ السلاۃ اس کے بعد مکہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں پہ آ کے طواف کیا یہ کون سا طواف ہے طواف زیارت نبی علیہ السلاط والسلام کون سا آج کر رہے تھے حج کران ویسے افضل حج کون سا ہے یہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام حج کران کریں اور ہم کہیں افضل کو اور ہے جی نبی علیہ السلام اسلام کی مجبوری تھی کہ آپ مدینہ سے جانور ساتھ لے گئے تھے اور جو جانور مکاح سے ساتھ لے کر جائے جانور کوپن میں نہیں کہہ رہا کوپن میں نہیں کہہ رہا جو مدینہ سے جو اپنے مکاس سے جانور ساتھ لے کر جائے وہ حج تمتو نہیں کر سکتا وہ اسی دن حلال ہوگا جس دن جانور حلال ہوتے ہیں وہ کون سا دن ہوتا ہے تو جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے نا اب جب یہ جانور حلال ہوگا اسی دن یہ حلال ہوگا اس سے پہلے حلال نہیں ہو سکتا تو اس لیے ایسا آدمی جو ہے وہ حج کنان کرے گا لیکن افضل حج تمتو ہے کیوں کیونکہ نبی علی السلاۃسلام جو حج کنان کر رہے تھے صاحب کلام سے بار بار کہہ رہے تھے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ پھر حج کرو یعنی نہیں کہ حجمتو کرو اب صحابہ کلام حیران پریشان کہ خود آپ جو ہیں حلال نہیں ہو رہے خود آپ حجت متو نہیں کر رہے ہمیں کہہ رہے ہیں اور صحابہ کلام چاہتے تھے کہ ہر چیز نبی علیہ السلام کے مطابق کریں پریشان ہیں اور پھر آپ سے پہلے یہ سلسلہ موجود نہیں تھا کہ عمرہ کیا جائے عمرہ کر کے انسان حلال ہو جائے اور حلال ہونے کے بعد اپنی بیگم سے ہم بسری کرے گیا مکہ میں حج کے لیے ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو بیگم سے ہم بسری کرے یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی ان لوگوں کے لیے تو نبی علیہ صلاحت اسلام نے پھر ان کو ان الفاظ میں تسلی دی آپ نے فرمایا دیکھو لو استقبل تم ان امری مست لما سخت کہ اگر میں مدینہ سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا اور میں بھی حجت متو کرتا تو اس لیے میرے بھائی آپ صحابہ کرام سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جانور لے کر نہیں آئے وہ حجت متو کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ اس کی ترغیب دے رہے ہیں جو سب سے بہتر ہے افسر ہے تو حج تمتو سب سے بہتر ہے تو نبی علیہ السلام چونکہ حج کنان کر رہے تھے اس لیے آپ نے دس تریف کو طواف کیا ہے طواف کے بعد آپ نے صفا مروا کی صحیح نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ پہلے اعتباف کے ساتھ کر چکے تھے پہلا طواف کون سا ہوتا ہے حج کنان والا حج افراد والا جب مکہ میں داخل ہوگا تو جاتے اکتواف کرے گا جسے کیا کہتے ہیں طواف قدوم کیا کہتے ہیں تو اس طواف کے بعد اگر وہ چاہے تو صفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہے حج کران حجے افراد والے کے اوپر صفا مروہ کی صحیح کتنی بار ہے ایک بار چاہے پہلے طواف کے ساتھ کر لے طواف قدوم کے ساتھ اور چاہے دس طریق کے طواف کے ساتھ کر لے اس کی مردی ہے ایک بار کرنی ہے جب مردی کر لے لی لیکن جس کا ہوگا حج تمتو تو حج تمتو میں عمرہ مستقل ہوتا ہے حج مستقل ہوتا ہے عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے اس لیے تمتو کرنے والے نے عمرے میں بھی صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اور حج میں بھی صفا مروہ کی صحیح کرے گا اس کے اوپر صفا مروہ کی صحیح دو بار ہے یہ ہے صحیح بات یہ ہے صحیح بات کتابوں میں لکھا ہوگا آپ پریشان نہ ہوں? مجھے پتا ہے کتابوں کا کہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک بار کافی ہے نہیں تمتو والے کا عمرہ الگ ہے پورے کا پورا ہے حج الگ ہے پورے کا پورا ہے ڈبل ثواب لے رہا ہے عمرے کا پورا ثواب لے رہا ہے حج کا پورا ثواب لے رہا ہے سب سے افضل عمل کر رہا ہے اس لیے عمرے میں بھی نے سواب مروا کی صحیح کرنی ہے اور حج میں بھی کرنی ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری مسلم کی روایات میں سے کہتے ہیں کہتی ہیں کہ جب دس شریف کو آئے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے طواف کیا بیت اللہ کا کہتی ہیں لیکن وہ لوگ کہتی ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے مکہ پہنچ کر طواف کیا تھا صفا مروہ کی صحیح کی تھی اور حلال ہو گئے تھے یہ کون لوگ ہیں حج تمتو والے جو حلال ہو گئے حج تمتو والے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہتی ہیں دس تاریخ کو ایک اور طواف بھی کیا باقی لوگوں سے ہٹ کر بھی ایک طواف کیا وہ طواف سے ہم رات کا رہی ہیں صفا مروہ کی صحیح تو اس لیے میرے بھائی جو حج تمتو کر رہے ہیں وہ صفا مروہ کی صحیح دو بار کریں گے عمرے میں الگ حج میں الگ لیکن نبی علیہ سلاط اسلام نے دس تاریخ کو کیا کیا ہے طواف کیا صفا مروا کی صحیح کیوں نہیں کی کیران والے ہیں اور پہلے کر چکے ہیں کران والے کے اوپر ایک ہے تو نبی علیہ سلا اسلام نے اس کے بعد مکہ میں ہی زور کی نماز پڑھی اور پھر آپ مینا میں آئے اور مینا میں آپ نے دوبارہ زور کی نماز صحابہ کلام کو پڑھائی تو آپ کی پہلی نماز فرض بنی دوسری نماز کیا بنی نفل بنی کیونکہ دو حدیث ہمارے پاس ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکہ میں زور کی نماز پڑھی ہے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ منا میں پڑھی ہے تو علم نے دونوں میں تطبیق دی ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں کوئی بھی ضعیف نہیں ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے مکہ میں بھی زور کی نماز پڑھائی ہے جس صحابی نے وہاں پہ دیکھا اس نے وہاں کی بات بیان کر دی اور پھر آپ نے منا میں آ کے صحاب اکرام کو زور کی نماز پڑھائی جس صحابی نے وہاں پہ دیکھا انہوں نے اس سنت کو ذکر کر دیا میرے بھائی دیکھیے نبی علیہ الصلاحت اسلام کی زندگی کتنی با برکت ہے آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو حج کرنے کی توفیق دے اور حج اللہ آپ کا آسان بنائے اور اللہ آپ کا حج قبول فرمائے آپ دیکھیں گے کہ دس تاریخ کو آپ مزلفہ سے جب مینا آئیں گے کنکریاں مار کے آپ تھک چکے ہوں گے کئی لوگ آج سوچ رہے ہوں گے کہ میں خود قربانی کروں گا دس تاریخ کو ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن نبی علیہ السلاط اسلام کو دیکھیے بتانا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شان دیکھیے آپ دنیا کے سب سے عظیم انسان سب سے افضل سب سے محترم سب سے اچھے آپ کی شان دیکھیے کہ آپ نے فجر کی نماز دس سری کو مزلفا میں ادا کی ہے اس کے بعد کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مزلفا سے روانہ ہوئے ہیں مینہ میں آئے ہیں کنکریاں ماری ہیں سو کے اونٹ زبہ ہوئے ہیں ترسٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں بال منوائے ہیں پھر مکہ میں آئے ہیں طواف کیا ہے زور کی نماز پڑھائی ہے پھر مینا میں آئے ہیں زور کی نماز کے وقت وہاں پہنچ چکے ہیں کتنی عظیم زندگی ہے آپ کی اور میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی ہو سکتا ہے کئی لوگ سوچیں کہ بھائی اس میں کون سی بڑی بہادری کی بات ہے آپ کے زمانے میں رش نہیں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں رش بہت ہے سوچ رہے ہوں گے آپ ایسا ہے تو آپ کے زمانے میں کون سی سڑکیں بنی ہوئی تھی کون سی سرنگیں بنی ہوئی تھی کس گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور کیا بیت اللہ اتنا وسیع تھا آپ کے زمانے میں کیا طواف کی جگہ اتنی وسیع تھی نہیں میرے بھائیوں آپ کے ساتھ بھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور راستے تنگ اور سڑکیں نہیں تھی پہاڑوں کے اوپر سے ادھر سے ادھر سے جانا ہے اب تو آپ کے لیے سیدھی سڑک تیار کر دی گئی ہے سرنگ بنا دی گئی ہے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو میرے بھائیوں نبی علیہ اصلاحت اسلام کے زمانے کا حج آپ کے حج سے زیادہ مشکل ہے تو بہرحال یہ نبی علیہ السلاۃ کی شان ہے یہ آپ کا مقام ہے اللہ نے آپ کی زندگی میں برکت ڈالی ہے اللہ نے آپ سے کام لیے ہیں نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے اس انداز سے حج کیا ہے تو میرے بھائیو اب آپ مینا میں پہنچ گئے تھے اب حاجی حضرات بھی نبی علیہ السلاط اسلام کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے طواف کر کے اور جو حج تمتو کر رہے ہیں صفا مروا کی صحیح کر کے مینا میں پہنچ جائیں گے